السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھی خیر و وافیت سے ہوں گے اور میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہوگی علم, کا علم کے حصول کا جو سفر آپ حضرات نے شروع فرمایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دلچسپی رغبت کوشش سے اپنی منزل کی طرف جاری ہے اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکت سے فہم دین نصیب فرمائے شروع کرنے سے پہلے کچھ سیغے جن پر آپ حضرات میں करनी کرنی ہے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں اور ایک سیگا جو ہے وہ بتلا بھی دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ سیغے کے بارے میں کیا کیا باتیں آپ نے بتلانی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جی ناسرا کیا ہے نا سر دراصل در وہ نقشہ تو آپ نے لکھ لیا ہوگا نا اس ترتیب سے دراصل بر جیسے ترجمہ سیرا وباثہ سہ سی اقسام شش اقسام حفت اقسام باب آنون تو کیا آ حضرت نے لکھ لی ہے نا اس ترتیب سے جی جزاکم اللہ تو اسی ترتیب سے نمبر شمار کے نیچے آپ نے جو آج میں الگ لکھواؤں گا وہ آپ نے لکھنے یہ بھی لکھ لیجیے نا اب تک جو بھی چار پانچ جتنے بھی نمبر ہو چکے ہیں اور کم از کم کوشش کریں ایک دو سیغے ضرور نکالیں اگر آپ کو کوئی معاون ملتا ہے قریب میں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ اپنے طور پہ جاری رکھیں اور ہمیں چیک کروا دیا کریں ٹھیک ہے تو یہ عمل آپ نے اب جب تک یہ سبق جاری ہے امتحانات تک یہ عمل اب آپ نے جاری رکھنا ہے روز کم از کم دو سیرے زیادہ سے زیادہ آپ جتنے وقت وی نے پانچ نکال لیں دس نکال لیں یہاں تو ہم طلبہ کو بیس بھی اس بھی دیتے ہیں یومیہ تو جتنی مشق زیادہ ہوگی اس کو اجرا کہتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا ہی کام آسان ہوگا اور جن ساتھی نے بھی تقشہ نہیں لکھا ترتیب نہیں لکھی تو جن حضرات نے اس کو تعریف فرما لیا ہے ان سے وہ رابطہ کر کے اس کو سمجھ بھی لیں اس کو حاصل بھی کریں بہرل آج پھر میں دوہرا رہا ہوں تو آج بھی آپ ساتھ ساتھ لکھ سکتے ہیں تو لفظ ہے نا سیراتل جی جزاک اللہ خیرہ محمد ارشد صاحب نے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے دیکھیے اسی کے مطابق ہم آپ کو بتلاتے ہیں لفظ نا در اصل چونکہ اس لفظ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اصل پہ ہے اس لیے نام ہے نا اب اس کی جو نے پڑھی ہے نے پڑھی کاتاب تو وہ بھی باب نا سر سروس تو ناصرات بھی مشہور مثال ہے جیسے ترجمہ مدد کرنے والی ایک عورت نصرت مدد کو کہتے ہیں نا مدد کرنے والی ایک عورت سیوا واحد مانس اور جب آپ کو مادہ معلوم ہوگا تو لفظ خود بہت آپ تلاش کر سکیں گے یو ہے یہ ساکن ہے یا پر فتح ہے یہ دوسرا لفظ تھا دوسرا لفظ ہے اور تیسرا لفظ ہے یجور جی دیکھیے نمبر چار نمبر چار فقول فقول نمبر چار ہے فقول تو غسل پروزن اس کے مطابق آپ نے اس کو حل کرنا نمبر شمار میں آپ اس کو پہلے خانے میں لفظ کے نیچے لکھتے جائیں لفظ کے خانے میں یہ الفاظ آپ کو دیے جا رہے ہیں اور اگلے خانے آپ نے خود پور کرنے ٹھیک ہے اور ایک لفظ اور لکھ لیجیے جی نال شی آج تو آپ کو مختصر سے الفائندہ ان شاء اللہ آپ کو جملہ دے گی اس کے اندر سے آپ نے سیوا تلاش کر کے خود اس پہلے تلاش کرنا ہے پھر آپ نے اس میں یہ باتیں بتانی ہے تاکہ پتہ چلے کہ سیو کی پہچان بھی ہوئی ہے یعنی آپ کو ہے حصہ ان حرف کے اندر الفاظ زائد بھی ہیں ٹھیک ہے थीके? تو یہ اب آپ نے خود فرق کرنا ہے اچھا پانچ دیے ان میں سے ایک آپ کو ہم بتا دیتے ہیں یہ آپ بتا دیجئے کہ کون سا آپ کو بتلا دیں گے. جی نمبر بتلا دیجئے ان پانچ نمبروں میں سے ایک آپ کو حل کر کے ہم بتا دیتے ہیں باقی چار جو ہیں وہ آپ نے کرنے اچھا پانچواں لو جی اللہ خود پانچواں تو آپ کو خود کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں ان <laughs> سے گھبرا گئے تو شہی تو مفعول ہے ترکیب کے اندر شہید ان نہیں شی تنوین ہے یہ تو ہے ہی اسم ٹھیک ہے سیغ ہے نالا دیکھیے کیا ہے نالا لفظ ہے نالا چنانچہ نئی مستر کا مانا ہے حاصل کرنا اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ اصل میں یا ہے یا سے بدلا ہوا ہے تو نالا اصل میں تھا نایا نالا اصل میں کیا تھا نایا بر وزن فہانا ٹھیک ہے یہ قالا کی قالا اور با کی طرح ہے کہ بایا سے باہ ہوا ٹھیک ہے یا علیف سے بدل گئی با باب ع قانون کے بروزن بہرحالت جیسے فتح حاصل اطلاع اس ایک مرد نے سیغا واحد مزکر واحد بحث اس بات فیل ماضی معروف مادہ نون یا اور لام مادہ کیا ہے نون یا لام سہ اقسام میں فیل شش اقسام میں سلاسی مجرد ہفت اقسام میں بتلائیے آپ براب ہفت افسان میں کیا ہے جی جی بہت خوب کیونکہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت شاہ ہے حرف علت ہے صحیح تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اب حرف علت واؤ میں ہوتا تو مثال تھا لام میں ہوتا تو ناقص تھا لیکن یہاں پہ عین کلمہ میں ہے اس لیے ٹھیک ہے جی باغ میں نے بتلا دیا باب ہے یہ فاتح یفتح اور اس میں قانون جاری ہوا ہے با کا قانون ٹھیک ہے با آ قانون تو باقی الفاظ کو آپ نے کوشش کرنی حل کر کے پھر ان شاء آپ کو بتلا بھی دیں گے ایک مرتبہ جی آتے ہیں آج کے سبق کی طرف تالیلات پڑھ رہے تھے گردانوں کو شروع کرنے سے پہلے سفر نمبر پندرہ پہ باقی ساتھیوں کو بھی بلا لے اگر کہیں موجود ہیں دیکھیے اب تک ہم نے کالا سے کلنا تک پڑھا تیلا اصل میں کویلا بروزن وزن فویلا تھا نسیرا مثال ہے وزن نہیں ٹھیک ہے وزن جو ہے وہ فائن لام ہی ہوگا یہ سمجھانے کے لیے آسانی کے لیے نسیرہ لکھ دیا یعنی جو نصیرہ کا وزن ہے وہی اس کا ایک ہی وزن ہے ٹھیک ہے تو ماضی معروف کا سیغا ہم نے کیا پڑھا پالا لیکن ماضی مجہول جو ہے وہ کیا ہوگا قیلہ ٹھیک ہے تو قال میں قوالہ تھا اور قلعہ یہ کویلا ماضی معروف کا وزن ہے فاہانہ اور ماضی مجہول کا وزن ہے فوائلہ اور ہم نے پڑھا کہ قام یہ اس کے حروف اصل ہے ٹھیک ہے فعنا قوالہ فعیلا کوویلا ٹھیک ہے دیکھیے کتاب کی طرف قلعہ اصل میں کوویلا بر وزن فولا جیسے نو اچھا قیلہ کیسے ہوا ہے نا. تو قیلہ کیسے ہوا کسرہ پو پر دشوار تھا اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی یہاں دشوار سکیل سے کیا مراد ہے اہل عرب کے لیے ٹھیک ہے کویلا کسرہ واؤ پر دشوار تھا اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت دور کر کے وا کا کچرا اس کو دے دیا تو قاف کو ساکن کر دیا وا کا کچرا قاف کو دے دیا تو کیا ہو گیا طبلا دیکھیے سامنے لکھا بھی آپ کے طلا کتاب اوپر وا ساکن ہے واؤ کے نیچے جو کسرا تھا وہ قاف کو دے دیا قاف کے اوپر جو ضمر اس کو حضف کر دیا گرا دیا ٹھیک ہے ہو گیا. پھر واؤ ساکن اس سے پہلے حرف مقصود ہے تو ایک قائدہ ہے لہذا اس قاعدے کے مطابق واؤ کو یا سے بدل دیا نی نی والا قائدہ. اچھا اچھا اللہ سب کا یہی حال ہے جی سب کا یہی حال ہے آپ پریشان نہ ہوں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ہمارے ہاں تو تقریباً سارا دن ہی غائب رہتی ہے جی اللہ حب العزت اس کا کوئی متبادل یا کوئی حل فرمائے تو یہ بات سمجھ آئی تیلا اصل میں کیا تھا بروزن واؤ پر کسرہ دشوار تھا لہذا قاف کی حرکت دور کر کے واؤ کا کسرہ قاف کو دے دیا اور واؤ کو ساکن کر دیا تو کیا ہو گیا تیولہ تولا. اب وا ساکن اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہے تو لہٰذا واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا تیلا. تو ماضی مجہول کا سرکہ ہے قیلا اب آپ کے سامنے اس طرح کے جو بھی وزن آئیں گے تو آپ نے فوراً سمجھنا ہے کہ یہ کو کی طرح کسی اور وزن پر تھا اس سے تبدیل ہوا جیسے بی تو یہ بوجھیا فنا سے بیا بنا اسی طریقے کے مطابق ٹھیک ہے آگے دیکھیے کلنا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وہ ماضی معروف کا وزن تھا لہذا قولا قولا قبل قولا قولا قول نل نہ بنا اصل پڑھو اصل ٹھیک ہے قبلنا سے کیا بنا تھا کولنا کا وزن قلنا فعلنا نہیں ہوگا بلکہ ماضی مجہول کا وزن آتا ہے فعلنا تو معلوم ہوا کہ ماضی مجہول کا وزن جو ہے وہ اصل میں کیا تھا قوبلنا. قوبلنا. اب دیکھیے یہاں بھی سب سے پہلے قیلہ کی طرح تھوڑی سی تبدیلی ہوئی اور پھر واؤ حزف اس کی وجہ سے قلنا کی طرح یہاں بھی جمع دیا دیکھیے کتاب کی طرف قلنا ماضی مجہول اصل میں کولنا بر وزن فعلنا تھا جیسے نصیر ماضی مجہول یا گیا ماضی مجہول لکھ دیا ماضی میں مجہولنا جیسے نصرنا تھا کی حرکت دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دیا جیسے قیلہ ماضی مجہول میں کیا ایسے یہاں بھی کیا کسرہ واؤ پر شکیل تھا دشوار تھا لہذا واؤ کا کسرہ کاف کو دے دیا اور واؤ کو ساکن کر دیا تو کیا ہو گیا اب دیکھیے پڑھنا ذرا مشکل ہے لام بھی ساکن ہے واؤ بھی ساکن ہے ٹھیک ہے اب دو ساکن جمع ہوئے واؤ اور لام اور آپ پڑھ چکے کہ پہلا ساکن جو ہے واؤ ہے اور واؤ سے پہلے کسرہ ہے تو سب سے پہلے ہم واو کو کیا کریں گے یا سے تبدیل کریں گے میادن والے قائدے کے مطابق تو کیا بن جائے گا تیلنا اب یا ساکن لام بھی ساکن دو ساکن ایک جگہ جمع ہیں اور پہلا ساکن مدہ ہے یہ جو تبدیل کیا ہے نا میں نے یہ اس لیے کیا ہے پہلا ساکن کیا ہے مدہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہوں اور ان میں سے پہلا ساکن مداح ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں تو لہذا ہم نے یا کو حزف کر دیا لیکن یہ یا اصل میں واو ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ذہن میں رہے اس لیے انہوں نے مختصر کر کے یوں لکھ دیا ہے دو ساکن جمع ہوئے واو اور لام واو کو گرا دیا ٹھیک ہے تو یا وا اب آپ نے پیچھے کلنا میں قاعدہ پڑا واؤ جو ہے وہ حزف ہو اجف کے آئین کلمہ میں وا حزف ہو تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے تو لہذا اس کے مطابق کاف کے کسرہ کو ضما سے بدلا اور یہ کرتے کیوں ہیں اس کی وجہ یہاں کتاب میں بتلا دی تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے جو حرف ہزف ہوا ہے وہ واؤ تھا یا نہیں تھا ہے یہ دلیل ہے یہ نشانی کی ہے کہ یہاں پہ جو حزف ہونے والا حرف ہے وہ واؤ ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیے اب کتاب کی طرف اس کو قولنا ماضی مجہول اصل میں کولنا بر وزن فعلنا جیسے نصر نہ تھا خوف کی حرکت دور کر کے واؤ کا کسرہ اس کو دیا نہ ہوا دو ساکن جمع ہوئے واؤ اور لام واؤ کو گرا دیا تل نہ ہوا پھر خوف کے کسرہ کو زما سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ وا تھا تو کیا ہو گیا کل نہ تو کالا اصل میں قوالا تھا قلنا معروف کا اصل میں قوالنا تھا قلا ماضی مجہول کا سیگا اصل میں کویلا تھا اور قلنا ماضی مجہول کا سیگا اصل میں کیا تھا کو یہ بات اب یاد رکھیں چونکہ جب ایسے سیرے آئیں گے اج کے جو بھی ایسے سیرے ہوں گے تو ان کا ان کی شکلوں سورت ہی کہ ہی بچے اور اگر یہ مشہور یہ, جا, ایسے, یہ مثال یہ مشہور مثال اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں ہو جائے. اس لیے جو بھی نیا چلے ایک مشہور आप आप ذہن میں لہذا یہ بھی اصل میں طرح کوئی مشہور لفظ آپ نے پڑھا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے الفاظ بدل گئے لیکن وزن ایک ہی نام یہ بھی بروزن وزن ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس جیسا لفظ آپ نے پڑھا جی بہت خوب کالا کاما نہیں ہے بہرحال تو اگر آپ نے وہ اس کو سمجھا ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہے ہم نے جو مشہور مثال پڑھی ہے وہ کالا ہے ٹھیک ہے تو نام کیا ہے جی کالا کی طرح ہے تو کال اصل میں کیا تھا کاوالا تھا تو ناما بھی اصل میں یا واو ہے یا یا ہے تو ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں نام اس کا مادہ جو ہے وہ نوم ہے نوم کا مانا ہوتا ہے نیند ٹھیک ہے تو معلوم ہوا کہ الف واو سے بدلا ہے مادے کے اندر واو ہے تو لہذا اصل میں کاوالا ہے تو ناما بھی اصل میں ناوام ہے ٹھیک ہے تو دیکھیے اب آپ کو پہچاننا آسان ہو گیا اس کی اصل نکال لی تو اب ساری باتیں آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو گئی کہ نام دراصل نوام بر وزن فعلا جیسے کیا ہے جی کالا تھا نام کالا ٹھیک ہے اور تجمہ دیا گیا سویا وہ ایک مرد سیخا واحد مظکر وائد بحث بات پھر ماضی معروف اور مادہ جو ہے نون نیم ہے سیخ سامنے فیل ششخ سام میں سناسی مجرت میں اجوف واوی تو اجوف کے جتنے بھی سکھ ہیں ان کی یہی شکل و صورت بنتی جا رہی ہے اور باب جو ہے وہ فاتح یا نام یونوم باب نا سر یسرو ہے اور قانون اس کے اندر وہی کانا والا جاری ہوا ہے تو یوں یہ جو میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ ان الفاظ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں ان کی شکل و صورت کے اوپر جو بھی لفظ آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس طرف ذہن لے کے لے کہ اس جیسا ہم نے فلاں لفظ پڑھا اور اس کا یہ طریقہ اس کے اندر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں لہٰذا اس کے اندر بھی وہی تبدیلیاں یہ بات سمجھ میں آئی پس حضرات کے اب دیکھیے اگلا لفظ یقول صفحہ نمبر سولہ اہل مشرف حصہ سو اصل میں یقولو تھا یقولو اصل میں واؤ کا زمر کے قاف کو دنام بھی یقولو والا قیدہ ہے کہ وہ متحرک ہو اس سے پہلے حرف ساکن ہو صحیح ہو ساکن ہو تو واؤ کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دے دیتے ہیں جیسے یق سے یقول قائدے کے مطابق واؤ کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا تو کیا ہو گیا یقولو یقولو اب دیکھیے ایک اور سیگئی سے ملتا جلتا میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ بھی سوچیں کہ ہاں واقعی یہی چیز ہے جی تو جب آپ نے یسوم اس کے بارے میں وضاحت سے باتیں بتلانی ہے تو آپ فوراً ذہن لے کے جائیں اس سے ملتا جلتا مشہور لفظ کتاب کے اندر سبق پڑھتے وقت کون سا ہم نے پڑھا ہے یا اس باب کا مشہور جس کی ہم نے گردانے پڑھی ہے کون سا لفظ ہے کون سا لفظ ہے یسوم اس سے ملتا جلتا کہ جس کے اندر یہی تعلیل ہوئی اور اس کی بھی شکل و صورت ایسے ہی ہو گئی تو وہ کیا ہے یقول کی طرح ہے سومو جیسے یق دیکھیں اس کی ماضی بھی کالا کی طرح ہے ساما تو ساما اصل میں سااما تھا جیسے کالا اصل میں قوالا ہے وہ متحرک اس سے پہلے فتح ہے واؤ کال سے بدل دیا تو قابل قالا سام خاما قابم سے قاما نابام تو جتنے بھی الفاظ ہیں سب اسی وزن کے اوپر یو اس قاعدے کے مطابق قالا والے قاعدے کے مطابق تبدیل ہو گئے ہیں تو ایسے ہی یسوم یہ بھی قالا والے یقوم والے قاعدے کے کی مطابق کیا ہے یقول والے قاعدے کے مطابق یسوم یقوم ان سب کا وزن یہ کی طرح ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی تو یہاں تک آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور جو چار الفاظ میں نے آپ کو دیے ہیں تو یہ سیکھے ہیں ان کو آپ نے اسی تفصیل کے مطابق اس نقشے کی تفصیل کے مطابق ان کو نکال کے لانا ہے اور نہ صرف حل کر کے اپنے پاس رکھنا ہے بلکہ اس کو حل کر کے آپ ہمیں ایک مرکبہ ضرور جو ہے دکھا بھی دیں ٹھیک ہے ان شاء کوشش کریں گے نا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روز دیکھیے آپ تلاوت کر رہے ہیں تلاوت کے درمیان کوئی آپ کے ذہن میں ایسے جو ہے اب مثلا ہم اجوف کی باتیں پڑھ رہے ہیں تو اجوف کا جو بھی سیرا ہے قالہ یا ماضی کا مشارے کا تو اس کو آپ نے نکالنا ہے تو یہ نقشہ اپنے پاس رکھیں خان نے اس کے نیچے بہت سارے خالی بنا لیں اور روز کے کم از کم دو سیرے جب تک ہم سبق پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے امتحانات تک تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اللہ رب العزت آپ حضرت کے علم کے اندر عمل کے اندر برکت نصیف فرمائے اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ